سورہ یوسف کو قرآن پاک نے اخصل القص کہا ہے <خصو> قصوں میں سب سے بہترین قصہ تو ایک تو مصرح... مصرح... یعنی یہی ہے صورت جو مسلسل ایک قصے پر مشتمل ہے ورنہ قرآن مجید کے مضامین متنوع ہیں مختلف ہیں جداب ہیں اور ان کو یکجا باپ, باپ بنا کر اور چیپٹر بنا کر باس نہیں کی گئی ہے مختلف مضامین کو ملا کر لایا گیا ہے کیونکہ تذکیر یاد دہانی والی کتاب ہے نصیر کرنے والی کتاب ہے تاکہ مختلف مضامین بکھرے ہوئے ہوں اور سامنے آتے رہیں اور ان کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی رہے عمل کے لیے یہ علمیہ ہے اور ایک کب نصیبی امت کی کہ عربی سے دور ہیں ہم جتنے بیٹھے ہوئے سارے انگریزی بول بھی لوگ لکھ بھی لوگ پڑھی ہو سمجھ بھی لوگ ہیں نظام تعلیم سے گزرے ہم کبھی کبھی آپ کے سامنے میں موٹے موٹے معنی پوچھا کرتا ہوں جو بیان میں بس بات کو لفظ آ جاتا ہے فارسی کا یا عربی کا تو اکثر ساتھیوں کو اس کا معنی نہیں آتا ہوتا بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو بول لیا مضمون کو لیکن ساتھیوں کو معنی ہی نہیں آ رہا آپ سمجھیں گے کیا ہے اس وقت یہ روس کو آزادی ملی ہے اور داریوں کا زور ٹوٹا اور راستے آزاد ہوئی اور یہ جو جماعت پنجاب اور علاقوں میں پھری ہیں تو ایسے علاقے نکلے ہیں کہ جن میں بالکل اسلامی تعلیمات اور اسلامی اعمال زندہ تھے دور دراز دیہاتی علاقے جہاں پر یہ ادارے نہیں پہنچ سکتے تھے ایک علاقے میں گئے تو اس علاقے میں کوئی عالم مولوی اعتیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے علاقے میں عربی کو عام رکھا ہے اور اس علاقے کے لوگ عربی جانتے تھے پورے نیپال کو جانتے تھے آباد میں کرد ابھی عموماً جو حکومتیں ہوتی ہیں تو بڑے شہروں پر جہاں تک ٹینک جا سکتا ہو سڑک ہو ٹینک جا سکتا ہو کیوں جا سکتا ہو تو وہاں حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکتی تو اس دور میں وہ لوگ اپنے ایمان اور اپنا دین بچا سکیں گے تو چند بکریاں لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں اور آبادیوں سے لگ سلیک, سلیک ہو جائیں تو سارے ماحول کے خلاف سے اپنے آپ کو بچا لیں گے آجی شری میں باقاعدہ یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب امر بالمعروف نہ یہ منکر فائدہ ہی نہیں دے گا ماحول اتنا خراب ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ بکریاں لے کر اور پہاڑوں میں جانا ہوگا مطلب شید احمد گنزوری رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظ ہے کیا اب عمومی اصلاح نہیں ہوگی کیا عمومی اصلاح نہیں ہوگی اصلاح کے کوشش کی سید صحیح سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کر کے کیسی اصلاح ہو کہ سب سے مشکل کے بعد جو ہے تو عظلہ ماجد مکی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو کہ اکتیس دس اکتالیس دس اکاون اور چھ ستاون سال بعد پھر دوسری تاریخ اور وہ مسلح جو تجاد ہے اور انگریز کی, کی حکومت کو توڑ کر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اس کے بعد پھر جو تیسرا دور ہے جو بند والوں کا ارے گنگوئی نا مطلب پریتا ممی اسلب سلاب نہیں ہوگی جو طلب کے ساتھ آئیں گے ماحول میں آئیں گے کوشش کریں گے تو وہ تو جب ساری دنیا جو ہے تو بالکل فسق و فضول و معصیت ہو جائے تو پھر اپنے آپ بچا سکتے ہیں اور طلب اور فکر نہ ہو تو آپ کے دوران لوگ جیب کاٹ لے روزہ شریف اسلط اسلام کے وقت لوگ تو ابھی اگر بگڑنا چاہے تو, تو بیت اللہ شریف کے گردہ گرد اور بس نبی میں حضور صلیم کے روزہ شریف کے آگے وہاں پر بھی خراب ہے تو خراب آدمی کو وہاں پر بھی خراب ماحول مل رہا ہے اچھا آدمی اپنے لیے گئے تو گندگی کرنے میں اچھا ماحول بنا لیتا اپنے آج ہی اچھا ماحول کر لیتے رحمت اللہ نے فرمایا کہ یعنی وہ طلب مارے جائیں تو وہ کوشش کریں گے ان کو ہوگی اس کے باوجود اس کے شیخ خود رحمت اللہ نے تیسری کوشش کی ہے جو رشمی بار تاریخ ہے پھر جو انگریزوں کی حکومت کو ختم کر کے اور اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش ہے پیش بھی رمان تاریخ اگر کامیاب ہوتی تو برے شریر پر مسلمانوں کا اقتدار ہوتا لیکن یہ باتیں نہیں وجود میں نہیں آیا کرتی جب تک کہ اکثری حکومت مطلب مسلمہ کی اس کو جس ان کو اس کی چاہت نہ ہو اس کے لیے جس کے چاہنے والے نہ ہوں تو اللہ تعالی نہیں جاتا کہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب نہیں فرماتا جب افغانستان میں یہ شہری حکومت کا خاتمہ ہوا تو جہاں جہاں آخرت کی سوچ لوگ تھے اہل علم تھے اور دین کی سوچ والے تھے بہت تکلیف ہوئی ان کو بیمار ہوئے لوگ بہت اچھا تکلیفیں ہوئی یقین والے جو تھے وہ ان کو خیال ہوا کہ تو ایسے ہی مل کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے شرائط پوری جہاں مدد آتی ہے وہ ساری شرائط پوری تھی اسلامی نظام قائم تھا یہ کیوں نہ ہوا تو دعا مانگتا رہا متوجہ رہا کہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کیسے ہو گیا اس کی میں سمجھ میں آئے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فکروں اور بے قدروں سے شریر کی ضرورت لے کہ وہ لوگ جن پر نافذ کی ہوئی تھی وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے اس کو نہیں چاہ رہے تھے اس کے خلاف لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے لی لیکن ہم تمہارے ساتھ چھپائے اور تم اس کو چاہیے نہ رہے ہو تم تو چاہتے ہی نہیں اور ہم دوست تمہیں دے دیں کہ وہ اللہ تبارک ہیں وہ جو ان کی بے قدری سے اور دوسری بات کہ یہ بہت زیادہ آدمی مر رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آئی آدمی نہیں مر رہے ہیں تو شہادت کے اعزازات تقسیم ہو رہے ہیں لہذا مار بدن پر آدمی کو غم تو ہوتا ہے افسوس کرتا ہے آدمی لیکن بن جانے والے اعزاز تقسیم ہو رہے ہیں تو لہذا یہ وہ بات ہے اور تیسری بات یہ دل میں آ رہی تھی کہ ان افغانوں نے غداری کی ہے افسوس کی وجہ سے خیال آ رہا تھا کہ شاید بات پہ نہ کریں کہ ایسے پیسے لے کر شری نظام پر غداری کی اور ایسے پیسے لے کر اپنے بھائیوں کے قتل پر غداری کی اور ایسے پیسے لے کر جو اپنی قوم کو تباہ کرنے کی غداری کی اس بات سمجھ میں آئی کہ یہ بھی نہیں کر یہ بھی کرے اس کا کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اس سے بگاڑ اور بگڑے گا جو رجگاڑ ہوا ہے یہ اور زیادہ ہوگا کیا کریں تو کیا کریں کہ ہم تو کمر کے کام کریں ہم تو کام کریں اگر ہم منفی ہوں گے تو اس کے فوائد نہیں ہوں گے منفی سوچ ہم شروع کر دیں گے اس کے فوائد نہیں ہوں گے ہم تو مثبت سوچ لے کر کام کریں گے پھر سے جسے سخت نقصان پہنچائے اس کے حسابوں پر پھر اس بات کو پیش کریں گے حق کو پھر پیش کریں گے دنیا خر کے فائدے کو پھر پیش کریں گے دنیا آخر فائد کے فائدے دے کے پھر اس کو بلائیں گے پھر اس کو سمجھائیں گے کسی ایک کو بھی اللہ تبارک اللہ کی توفی کتابرما دی تو بہت بہت, بہت, بڑا بہت بڑا کارنامہ ہوا کہ علیہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے خیبر کی جنگ کے لیے حضور بھیج رہے تھے. تو اس کہ پہلے جو ہے آپ دعوت دیں انہیں آخر کی طرف انہیں ان ان ان ایمان کی طرف بلائے آدمی کو بھی ہو جائے تو تہرے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو سورج چمک رہا انہیں ان ایک وہ تہرے سے بہتر ہے تو بہت بڑی بتاؤ اور قیمتی سرمایہ اس میں جاتا ہے ضرور خون اور بوگن تو اس سے زیادہ بہتر ہے جب بعض بات کر حق کو نہ مانے جزیہ کی بات کرو جزیہ کو نہ مانے تو پھر جو ہے اس کے بعد قتال کرنا ہے تو آخری درجے میں ہے جب ہرا پیسے ہو جائے تو اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے پھر قتال کرنا ہے اور اس سے پہلے جو ہے تو مسئلے کو افام و تفیم سے سمجھانے بجانے سے اور کہنے سننے سے حل کرنے کی آخر حد تک کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کچھ تو خون سے بچانا ہے ہم یہ مسلازم کی ترتیب تبدیلی ہوتی ہے کہ کچھ تو خون بلاخر آخری بات ہوتی ہے کہ جب اس کے بغیر چارکہ ہی نہ ہو تئی سالہ یادوں میں کتنی امتیں کسی کو یادیں تو کتنی امت نہیں ہیں تئی سالہ جہادوں میں دیکھیں کے مضمون ہے لیکن مطالعہ کا کوئی شوق نہیں ہے یہ آج چونکہ مجھے بیٹھے ہوئے ہے اس کی وجہ سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا شعبہ اسلامیات پر لوگوں کو مطالعے کے شوق سے خالی پہنچا اور دین کے فہم میں بہت کمزور پایا کرسٹیوں کے جو پروفیسر وغیرہ ہیں تھے کیوں پوچھے گا تو پی ایچ ڈی ہوگا اور دینی کوئی افام تفہیم کرو تو آدمی پیدل ہوگا نبی الخاتم کتاب ہے ملازر رسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کس موضوع پر ہے یہ جی پروفیسر صاحب ار نبی الخاتم ملازر رسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کس موضوع پر ہے کے موضوع پر ہے مدا ذرا صرف بلانی صاحب رحمتہ ایسے بات بھی تھے ان کو کوئی کہے کہ فلانی چیز پر مضمون لکھنا ہے تو جو بیٹھتے تھے کتاب لکھ مارتا تھا کوئی کہ حضرت آدھا آدھا گھنٹہ فلانی جگہ پر بات کرنی ہے تو جا کر بیٹھے ڈھائی گھنٹے تقریر کر لیتا تھا ایک وسیع پر اب مولوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے بازار اڑایا کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ کا نام میں نے شیخ و تفصیل رکھا ہوا تھا شیخ و تفصیل ایک دوسرے کو تفصیل ہوتے ہیں اور میں شیخ و لکھا ہوا کیوں کوئی پانچ منٹ کا پیغام کسی کے پاس دینے کے لیے بھیجے تو پانچ منٹ کے پیغام کو آدھے گھنٹے کی باخ بنا دور جب آتی آدھے گھنٹے بات کرنے کے بعد سوچتا تھا تو اس کو تھا کہ مجھے کس بات کے کھیلنے کے لیے آیا تھا کیا سمجھ <تصح> تو کہاً کرتا ہے، یہ شہر تفصیل ہے <تصح> <تصح> تو سے کہا کرتا تھا کہ پانچ منٹ کی بات کہا کہا جائے تو اس پر آپ پانچ گھنٹے لگا لیتے اور ایک, ایک مضمون کہا جائے تو آپ ایک کتاب لکھ پارتے تو انہوں نے اس گلے کو دور کرنے کے لیے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے اندی الخاطم جو مختصر ترین سیرت کی کتاب ہے اور اتنے اور اتنا کمال کیا اس میں کہ کیا دریاؤں کو سمندروں کو بند کیا ہے اور ایسی عجیب و غریب معلومات اس میں کہ بڑی بڑی بھاری کتابوں پر باری ہے خر تقاریر انہوں نے لکھائی بہت لوگوں سے تو حضرت مولانا شعیب رحمتہ اللہ نے جو تقریر دیکھی تو اس میں لکھا کہ مناظر احسن کے سارے مناظر احسن ہیں مناظر احسن کے سارے مناظر احسن ہیں مناظر بلد. بلد. اس بلد لکھا ہوا ہے کہ ایک ہزار اور کوئی تینتیس اموات ساری حضور کے تیئیسالہ جدوجہد میں ایک ہزار تینتیس جس میں تین سو مسلمان شہزا ہیں تین سو اور کچھ اور سات سو اور کچھ جو ہیں تو یہ کفار ہے بس. غالباً چھ سو جو ہے تو وہ خیبر غزہ خیبر میں جو یہودی جی قتل ہوئے ہیں وہ جگا جی کے اور پھر ڈیڑھ سو باقی بدر اہد حن بدر اہد خندق ہنین اور فتح مکہ پانچ یہ ہے نا اور موتا موتا میں کتنی چاہتے ہیں جی محتا میں محتا میں کتنے مسلمان کتنے کو سے لڑے ہیں تو آپ کا خاص شو ہے گزادی جی کو یاد ہے چیس ہزار چیز ہزار دو ہزار دو لاکھ سے لڑے ہیں موتا میں دو ہزار دو لاکھ سے لڑے ہیں اور ان دو ہزار نے دو لاکھ میں سے پتہ بھی کتنے ہیں کوئی تیس ہزار سے تو زیادہ کم نہیں ہیں جو مارے ہیں جی اور ان میں سے کہ دو ہزار میں سے کتنے کوئی سو ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں اس میں تو موتا کی عجیب جنگ ہے یہ غالبان یتیم صاحبہ جو انیس سو انتیس میں فریم کر نکالا گیا ہے یہ بھی موتا کے شادا ہیں انیس میں ان کی قبروں میں زد رہا کے پانی آ رہا تھا نا اس کو انہوں نے خواب میں آئے مختلف لوگوں کو کہ ہمیں یہاں سے منتقل کی جائے کہ ہماری کپڑا پانی آ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے تو دنیا کو لمحہ سے فتویٰ انہوں نے فلسطین دنیا اسلام کے بڑے مفتی امیر الحسینی صاحب ہوتے تھے اچھا آخری مفتی تھے فلسطین کا پھر کیا نفیقہ سب سے بڑا مفتی فلسطین میں ہوا کرتا تھا آخری امیر الحسنی صاحب کا ہمیں یاد ہیں کہ جب ہم نے حضرت کی تھے بس فلسطین پھر گیا تو اس نے پھر کپڑوں کو کھولا گیا تو نکالے گئے صحیح سالم صحیح سالم نکالے گئے اور اس میں پھر دوسری جگہ منتقل ہوئے لوگوں نے آ کر دیکھا تصویروں کی بنی ہوئی ہیں ابھی بھی موجود بھی ہیں جنازوں کی تصویریں میں اور ہندوستان کے قارم نے کہا کہ میرے پاس بھی ہیں وہ تصویر دیکھنا جائز تو نہیں لیکن تو وہ میرے نے دیکھی ہوئی دینی کے کارن تھے ان سے ہماری اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو ان کو زیارت کے لیے ابھی وہ لوگ جاتے ہیں بکسا میں ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے چند سال پہلے تک زندہ تھا جس دن صاحب اقرام کو دیکھا ہے اس وقت یہ موتا کے میدان کے شادار ہیں مضمون کیا تھا تفتیب میں جو ہے تو آخری ہوتا ہے اس سے طلبا سا کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کچھ تو خون سے بچ جائیں تو کیونکہ آگے بات میں چل رہا تھا جس پر انت کے ساتھ ملازہ شروع ہو گیا نا کہ پوری کئی سالہ زندگی میں ایک ہزار تک جو ہے تو وہ میدان جنگ میں اموات ہیں کل سات سو جس میں تفار ہیں اور تین سو اور کچھ اس کے اوپر مسلمان ہیں تو یہ آپ کی جنگی ایک متعملی ہے نا جس میں کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ، کم سے کم جانی نقصان سے آپ نے بہت زیادہ نتائج حاصل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی جنگی ترتیب ایسی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان سے عظیم جو ہے تو نتائج آپ حاصل کیے ہوئے ہیں یہ جو آپ کی غذبۂ تبوک ہے غذبۂ تبوک میں کو بجھانے والا حملہ تھا اس کے لیے آپ اتنے آگے جا کر سہراہ میں آپ نے مورچہ بندی کی ہے وہاں پر آپ پہنچے ہیں رومیوں کا اندازہ ہوا کہ اس سیرہ میں جا کر ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے ہیں کتنے آ کر ڈیر ڈالیں گے وہ سیرہ میں ہم جائیں تو یہ تو عرب میں عربوں کی جنگی ترتیب تھی نا کہ دشمن کو سہرا کی سزا میں لایا جائے تو ہمارے اونٹ اور ہمارے لوگ تو اس میں جنتے ہیں پرواہی نہیں ہوتی وہی جب آئے سہرا میں تھے تو, تو ایک دن دو دن صحت ٹھیر نہیں سکتے جا کر تبوک کے مقام پر آپ نے ابھی بھی اسٹریٹجک جو فوجیوں کی ہے اسرائیل کے خلاف وہ تبوک ہے اور وہاں پر جو ٹھیکا تھا تو پاکستان کا تھا پاکستان کی فوج ہوتی تھی پھر انہوں نے پورا منصوبہ بنایا کہ یہاں سے صدام سے یہ کرائیں گے اور وہاں پر پاکستان میں کرائیں گے اس کے حق میں صدام سے حملہ کرایا پاکستان میں اس کے حق میں جلوس ہوئے سوجیوں کو سارا ٹیلی کاسٹ کر کے دکھایا ہم نے کہا یہ لوگ کی فوج تم تو ہم نے رکھی ہوئی ہے ہمارے بارے میں جذبات ہے پھر کیا کرنا کہ ان کی فوج کو ہٹاؤ ہٹاؤ سوچ کہ اب کیا کریں کہ اب امریکہ کا ٹھیک ہوگا آپ کو دفا کر وہ آپ کی فروض کرے گی منصوبے اتنے رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کے لیے اس کو کوئی دانشور چاہیے ہوتا ہے جس کی نگاہ بہت دور تک جا رہی ہے تو کہیں بہت کم پیدا ہوا کرتے کی مارفت اور کو کنوری بصیرت ہو تو یہ آپ کا آخری سفر بھی ہے اور یہاں تک گئے اور وہاں ایک بغیر ایک آدمی کے مارے پورے رومیوں کو پسپا کیا ہے آگے آ ہی نہیں سکے یہ بڑا اس ہے ان کے قبو کے قریب ایک صوبہ تھا رومیوں کا دو مزل جندل اس میں ان کا ایک گورنر ہوتا تھا اور ان کی وہاں پر جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہر خالد فرمایا کہ وہاں پر جائیں دو متل جندل پر جائیں گورنر جو ہے تو اکیلے کی دیوار پر بیٹھا ہوا چاندنی رات کی سیر کر رہا ہوگا تک اس کے سامنے جو ہے کلے کے سامنے اس میں سے ایک ہرن نکلے گا اس کے شکار کے لیے یہ کودے گا نیچے اور آئے گا اس کو شکار کرنے کے لیے تو اس کو گرفتار کر لیا میں سابق گئے اور وہ رات کو جو اوپر چڑھا چاندنی رات کی سیر کر رہا تھا ہرن نکلا اور اسی طرح کودا اس نے کہا کہ تو خاموش وقت ہے اس کو میں شکار کروں اس کا بجون شکار کرنے کی دھارن کو آیا خود شکار ہو گیا کرام گرفتار کر کے لے آئے مذاکرات کیے تو مذاکرات میں آٹھ سو نیزے آٹھ سو زریں اور آٹھ سو گھوڑے یہ دو گئے تو پھر اس کو آزاد کریں گے <laughs> تو آٹھ سو زیرے آٹھ سو, سو گھوڑے لے کر آئے اور آدمی کو پردہ حوالے کیا رنجل. لو اس کا اپنا اتنے بڑا نتیجہ اس پہ حاصل کیا <سؤال> مطالعہ شروع کرتا کرتے بڑے مزے ہیں اس میں خدان شاہ خدا نشاہ رخوق نام <laughs> چلے دلچسپی کے لیے صدا دے اگر بلام شاہ کشمیر ہم کر بیمار ہو گئے تو ان کے لیے شورا نے مشورہ کہ ان کو جبری آرام گھر پر بند کر دیا جائے تاکہ آرام کریں صحت بحال ہو تو ایک دن ان کا خیال ہوا کہ باقی ساتھ اکرام کر جا کر حیرت کر لیتے ہیں تو حیرت کرنے کے لئے جس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے تو اس میں اندھیرا تھا تو کسی کھڑکی سے کوئی روشنی روشنی کی ایک شعا آ رہی تھی نا تو دیکھا کہ شاہ صاحب اس شواع کے آگے چوکی پر کتاب رکھی ہوئی ہے اس پر جھکے اس کو پڑھ رہے ہیں پتے اس بیماری تو چھوڑا ہوتا پڑھتے تھے بیماری کی حالت دوسرا تھی دوسرا ہے وہ بیمار تھے ببا سیر کی تکلیف تھی تو نکلے باہر اپنے کمرے سے گلوان کیا انہوں نے کہا چھولے پکائے ہم نے ان نے کہا مجھے بھی دے دے ان کی یا اللہ وہ کی تو آپ کو تکلیف ہے اس کا تو آپ علاج ہو رہا ہے اس کو آپ چھولے کھاتے تو ان کی یہ لہجے ہو رہی تھی کہ ان کے وہ آ گئے سالہ ان کا جو تھا اگر کا سالہ آگے جو حکیم تھا پریکٹس کرنے والا حکیم تھا باقاعدہ مقد چلانے والا تو بچوں نے کہا کہ مامو جان دیکھے ابا جان کو تکلیف نہیں کی دیکھیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے تو وہ دیں چھولے میں بھی کھاتا ہوں تم نے کہا نا چھولے میں کھاتا ہوں حکیم صاحب بہار نے کہا کچھ کہا حکیم صاحب علی سنہا کی کتاب القانون میں بوسیر کا جان تذکرہ ہوا ہے اس کے آسیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بوسی اس قسم کی بوسیر جو مجھے ہے اس میں چھولے فائدہ دیتے نقصان نہیں دیتا اب حکیم صاحب گئے انہوں نے کتاب نکالی اس کا تکشرہ نکالی عشیہ نکالا تو آشیا پر یہ بات لکھی تو حکیم صاحب کو پتا چلا کہ حکمت کا پتہ لگی میرا مصر زیادہ ہے شوق کی بات ہوتی ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں نیوز اور نیوز کو مضمون کا تسکرا <سرح> <سرح> جی گیا, آسان گیا ہے پر قرآن کے جی و اور مطالعے کی بات شروع ہوئی مطالعے میں ایک آدمی جو ہے تو وہ نشانہ بن گیا جی اس میں سارا مضمون ہمارا چلا گیا مضمون یہ بیان کرنے کا ردع ہوا تھا کہ یوسف میں تذکرہ ہے کہ بنیامین کو جب لے کر بھائی چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں میں, پا... میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس روک دوں گا اس لیے میں تصویر کروں گا اس سے پریشان نہ ہونا نے تمہیں تصویر کر لی پیمانہ گم ہونے کی ارے تو اے تو ہیرو ان نے گم لارے کو میں کافلے والوں تم نے چوری کی ہوئی تم چور ہو ان نے کہا کہ وہ کر لائے اللہ کی قسم ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں تو و... اسے نہیں سکتا کہا ابھی ہم آپ کی تلاشی لے لیتے ہیں تلاشی لی کے کے سے، سے. کے خدا کے لیے اس کو نہ روکے ہمارے والے تو بڑے بوڑھے ہیں ان کے رک جانے سے بڑی, بڑی تکلیف ہوگی آپ ہمیں سے کسی کو روک لیں انہوں نے کہا کہ خرا میں جو خلاف قانون کیسے بات کروں کہ چوری طے نہیں کی ہوئی میں رو دوسرے کو اب ان کو اتنی پریشانی ہوئی بھائی کو کہ اس نے کہا کہ میں تو اپنے وطن کو واپس ہی نہیں جاؤں گا علی ابھی یہ آئے ہیں نا یہاں تک کہ عزت نہ دے دیں میں نہیں جاؤں گا واپس کہ اب اتنی پہلے جو ہے تو یوزف کے بارے میں اتنی کوتا ہی سے ہو گئی اور اب دوسرا والے صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ تم اس کو لے جا رہے ہو تو یہ نقصان نہ کر دینا پہلے تم پر میں نے اعتبار کیا تھا اس دور خدا کے لیے میرے اعتبار کا راج رکھنا اور وہ ہم نے چاہے نہیں رہے اتنے پریشان ہیں سارے بھائی پریشان ہیں بڑے بھائی نے کہا میں واپس نہیں جاتا اور یوسف جو ہیں وہ بنیامین جو ان کو کوئی پریشانی نہیں پریشانی کیوں نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے میرے بھائی میرا خیر خواہ اور جی. اس کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس مجموع کو بیان کرنا تو یہ تھا کہ ہم جو ہے تو اللہ تبار کا تعلق ہو حاکم اور مرا کہیں بھی نہیں جانتے نہیں? اور خیر خاں اور رحیم نہیں مانتے کہ جو بات منجان بلا میرے لیے ہوتی ہے وہ منجان بلّہ میرے لیے ایک عظیم خیر ہوتی ہے بھی ہمارے دل میں اس ٹائم پریشان ہوتا پریشانی کا شکار ہوتا ہے ہمارے لیے چیزیں ٹینشن بنتی ہیں نا لیکن کہ اللہ والوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے صحیح کیسی بات ہے بعض لوگوں کا خیال ہو جاتا ہے کہ نزب اللہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ بس میں مست ہوتے ہیں غلط <laughs> غلط میں غلبہ حال غلب حال والے آدمی کو بازو کے بات کرتے ہیں غلبہ حال کمال نہیں ہے غلط حال کمال نہیں ہے حال بحال ہی کمال ہے آدمی کی نفسیاتی یہ اور ذہنی اور اکلی حالت اپنی جگہ پر غوشہ واضح ٹھکانے ہو یہ کمال کا حال ہے اسے فرماتے ہیں کہ تبھی ہی باتیں تو ساری اللہ والوں کو اولیاء اللہ کو اللہ کو انبیاء محسوس ہوتی ہیں وہ باتیں جو انسان کی نفسیات انسان کی طبیعت محسوس کرتی ہے وہ سب محسوس کرتے ہیں اللہ والوں کو جو ہے اکلی تکلیف ہوتی, ہوتی ہے تبھی تکلیف ہوتی ہے اکلی تکلیف نہیں ہوتی میں اس کو لے نہیں بیٹھتے کیوں ہوا کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیوں, تھا یہ کیوں ہوا ہے تو اس کے نتیجے وہ تکلیف دوری ہو جاتی ہے بلکہ دوری سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ تب ہی اتنی مشکل نہیں اس کی بہت مشکل ہوتی ہے